نحمده ونسلم ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا صغاط مستقيم صراط الذين أنعنت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضانين اللهم إنا نسألك العفو والعفية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اشغل جبارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغلنا ناتون حياتنا في ليلنا ونهارنا وَأَلْحِقْنَا بِالَّذِينَ تَقَدَّمُوا مِنَ الصَّالِحِينَ وَارْزُقْنَا مَا رَزَقْتَهُمْ فَكَمَا كُنْتَ لَهُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ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 اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله ما ضاق أمر إلا وفرجه الله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المسلين يا نبي الله يا حبيب الله يا نور الله يا رسول الله اللہ رب العالمین کا فضل ہے اور اسی کا کرم ہے کہ الحمد ایک بار پھر ہم اس مبارک محفل میں جمع ہوئے ہیں جس کا مقصد معاشرے کی اصلاح کرنا ہے جس کا مقصد ہمارے دلوں کو نور قرآن سے روشن و منور کرنا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ حضور کی محبت پورے عالم میں مزید عام ہو جائے اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے ہر ہر قدم پر ہر ہر لمحے پر بے حساب رحمتیں برکتیں اور نعمتیں آتا فرمائے اور جس عنوان کے تحت ہم جمع ہوئے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ عنوان ہمیں سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج جو عنوان ہے وہ عنوان ہے سب سے اہم ترین کام مگر پھر بھی غفلت آخر کیوں یعنی کام تو سارے کاموں میں سب سے اہم ترین ہے مگر جب اتنا اہم کام ہے تو اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم غفلت کرتے ہیں اور وہ کام نہیں کرتے ان شاء اللہ تعالی نور قرآن سے منور ہوں گے اور جب قرآن پاک کی روشنی میں اس عنوان کو سماعت کریں گے تو ان اللہ حضور کے صدقے میں ہمارے دلوں کا زنگ دور ہوگا اور یہ نشست حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو ایک ہمارے لیے انقلابی نشست ہوگی انشاءاللہ کیونکہ جب مومن قرآن پاک سنتا ہے تو قرآن کے نور سے اور قرآن کی روشنی سے اس کے دل کی گندگی دور ہوتی جاتی ہے ساتویں پارے کے اس میں پہلے رکو کی پہلی آیت کریمہ ہے یعنی ساتویں پارے کی پہلی آیت ہے سورت المائدہ کی آیت نمبر تراسی میں ارشاد ہے وہ عیدا سمیو ما ان رسول اور جب وہ سنتے ہیں اس قرآن کو جو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ترا یون تفیعت منتم آفو من الحق تو تم ان کی آنکھیں دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابل رہے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اللہ والوں کی یہ شان ہے جن کے دل زندہ ہیں ان کی یہ شان ہے کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور اپنی غلطی کا احساس کر کے وہ روتے ہیں اور قرآن سنتے جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں 26 میں بارے کے سترویں رکو میں شاد ہے سر خوف آیت نمبر سینتیس ان نفیز علی کا ذکر بے شک اس قرآن میں ضرور نصیحت ہے بے شک اس قرآن میں وہ باتیں ہیں کہ جس سے دل نرم ہو جاتے ہیں دل کی دنیا بدل جاتی ہے لمن کان لہو قلبن یہ قرآن نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل زندہ ہو او القسما یا اگر اس کا دل مردہ ہو لیکن اس کے نصیب میں ہدایت ہو تو جن کی دل بنجر ہوں وہ بھی اگر غور سے قرآن سنے وہ ہوا شہید اس حال میں کہ ان کی توجہ ہو تو قرآن کے نور سے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں سترویں پارے کے بارہویں رکو میں شاد ہے سورہ حج آیت نمبر پینتیس وَبَشِّرِ مخ متیینجز کرنے والوں کو خوش سنا دیجئے اذا اللہ دینا وجلت قلوبهم <تصفيق> یہ ہ لوگ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے جب قرآن کی آیتیں پڑی جاتی ہیں تو ان کے دل کاپ جاتے ہیں اور وہ اللہ کی یاد کی طرف جھک جاتے ہیں یہ قرآن رب کی طرف سے نصیحت ہے اور جو ہمارے سینوں میں میل کچیل اور باطنی جو بیماریاں ہیں اس کے لیے شفا ہے یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے یونس آیت نمبر 57 میں ہے گیارہویں پاری کا گیارہواں رکو یاس اے لوگوں قد جا ات من ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی وہ شفا الما فدور پر جو کچھ بیماریاں تمہارے سینوں میں ہیں ان بیماریوں کو دور کرنے والی کتاب آ گئی جو تمہارے سینوں کے لیے شفا ہے وہ ہدن اور ہدایت وہ رحمت اور مومنوں کے لیے رحمت تو آئیے وہ کون سا اہم ترین کام ہے کہ جس کو عنوان یہ دیا گیا سب سے اہم ترین کام پھر کام تو سارے ہی اہم ترین ہے لیکن اتنے سارے اہم ترین کاموں میں سب سے اہم ترین کام وہ کون سا اہم ترین کام ہے تو اس عنوان کی طرف جانے سے پہلے ہم میدان قیامت کا تصور کرتے ہیں وہ قیامت کا میدان کہ جس میں کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف ارش الہی کا سایہ ہوگا اور ارش الہی کے سائے میں وہ کھڑے ہوں گے کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہوگا زمین تانبے کی ہوگی سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہوگا آج سورج کی پیٹھ ہے اس دن چہرہ ہوگا جسم پر لباس نہیں ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے اس دن کی حبت کا یہ عالم ہوگا کہ فرمایا جب سے دنیا بنی اور جب تک قیامت آئے گی ساری دنیا میں یعنی دنیا کی جو بھی زندگی ہے اس میں کروڑوں انسان اربوں انسان آئے ان تمام انسانوں پر جو جو تکلیفیں دنیا میں آئیں ساری تکلیفوں اور عذابات کو جمع کر لیا جائے اور پھر سینکڑوں برس لوگ لوگ قبر میں رہیں گے تو قبر کے سارے عذاب کو جمع کیا جائے تو دنیا کی ساری تکلیفیں دنیا کے سارے عذابات اور قبر کی ساری تکلیفیں اور سارے عذابات اگر ملا لیے جائیں تو بھی قیامت کی ہولناکیاں اتنی سخت ہیں کہ قیامت کا ایک لمحہ اس سے زیادہ سخت ہوگا لیکن وہ ایک لمحے کا دن نہیں ہے وہ پچاس ہزار سال کا دن ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی بمشکل بم پچاس ساٹھ سال ہوتی ہے کتنے زندگی میں نشیب و فراز دیکھتا ہے بچپن جوانی بڑھاپا دکھ سکھ کتنی فکریں کتنے معاملات تو صرف پچاس ساٹھ سال کے اندر وہ کیا کچھ دیکھ لیتا ہے تو قیامت کا صرف ایک دن جو ہے وہ پچاس ہزار سال کا ہے پانکیں بند کر کے اس دن کا تصور کیجیے اور دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے فیدا نوف خف سورف ختم واشدا پھر جب سور پھونکی جائے گی ایک ہی بار واشومی لطل اور دول جیبالو فکتا دکت واشدا تو ایک ہی سور زمین اور پہاڑوں کو چورا چورا کر دے گی فیو مینیوں وقعت واقع تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی ون شقت اس سما افی واحیہ آسمان پھٹ جائے گا اور اس کا حال بہت پتلا ہوگا ول ملکا اور فرشتے آسمانوں کے کنارے پر آ جائیں گے وہ یہ ملوش اور پہ یوم سمانیہ اور اپنے اوپر عرش اللہی کو اس دن آٹھ فرشتے اٹھائیں گے یو مَ دین تو لوگوں جب قیامت کے میدان قائم ہوگا تو تمہیں اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا لاتیا کوئی چھپنے والا اس دن اللہ سے نہ چھپ سکے گا فما من اوتیا کتاب بھی امینی تو جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا فقول امکر او کتابیا وہ بہت خوش ہوگا وہ خوشی خوشی لوگوں سے کہے گا آؤ آؤ میرا نام امال پڑو میں کامیاب ہو گیا اننی گونن تو انی ملاقن حصہ بے شک مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میرا حساب ہونا ہے لہذا میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے آخرت کی میں نے تیاری کی یعنی گویا کہ وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کی دیکھا دیکھی نہ کی بلکہ میں نے رب کی فرم برداری کی مجھے فکر تھی کہ مجھے اپنا حساب دینا ہے فہو پی عئی شتر دیا تو وہ ایسے ایش میں ہوگا ایسے سکون میں ہوگا کہ جو نعمتیں اسے راضی کرنے والی ہوں گی فی جنت ان بلند جنت میں ہوگا قطب دانیا اس باغ میں ہوگا کہ جس کے پھل نیچے جھکے ہوئے ہوں گے اور کہا جائے گا کلو وش کھاؤ اور پیو ہنی ام بیما اسلف تم فل ایامل بلا روک ٹوک خوشی خوشی کھاؤ پیو اس لیے کہ تم نے گزشتہ ایام میں دنیا میں اچھے اعمال کیے تھے لیکن اس میدان قیامت میں وہ بھی ہوگا کہ جس نے اللہ کو ناراض کیا دنیا کی خاطر لوگوں کی خاطر معاشرے کی خاطر لوگ کیا کر رہے ہیں کون سا نیا فیشن ہے یہود و اور ہندوؤں کا کلچر ان کی تہذیب ان کے رسم و رواج کیا ہے لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے دنیا کی حوث لالچ فرس نے اسے برباد کیا ہوگا اس نے نمازیں قضا کی ہوں گی اس نے بدنگاہی کی ہوگی اس نے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے اس نے لوگوں پہ ظلم کیا ہوگا لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ نہیں کیا ہوگا اس کا دل سخت ہوگا وہ حرام خور ہوگا سود خور ہوگا رشوت خور ہوگا وہ آخرت سے بے پرواہی اختیار کرنے والا ہوگا یہ وہ ہوگا جس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہوگا اس کا حال بہت برا ہوگا میدان قیامت میں خوف کے مارے اس کا دل اچھل کر اس کے منہ میں آ چکا ہوگا تڑپ رہا ہوگا بھاگ رہا ہوگا لیکن فریشے جب ناما اعمال اسے دیں گے تو وہ زلیل ہو جائے گا کیونکہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اس کا سینہ توڑ دیا جائے گا اور الٹا ہاتھ سینہ توڑ کر پیچھے نکالا جائے گا اور پیچھے سے آمال دیا جائے گا وہ کہے گا ہائے افسوس میں برباد ہو گیا زلیل ہو جائے گا لوگ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھیں گے انبیاء صالحین اور دین کے سامنے جب اس سے کہا جائے گا کہ اپنا گندا نامہ اعمال پڑھ کر سنا تو وہ انتہائی شرمندہ ہوگا اسے احساس ہوگا کہ کاش مجھے دوبارہ ایک سیکنڈ کے لیے دنیا میں بھیج دیا جائے اب میں توبہ کر لوں اسے احساس ہوگا کہ زندگی ایک بار ملی تھی کاش میں نے قدر کی ہوتی تو یہ زلط و رسوائی نہ ہوتی وہ اما من اوت یا کتاب ہو بھی اور بہرحال جس کا نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا فقولو وہ کہے گا یا لیتنی ہائے افسوس ہائے میری بربادی لم اوت کتابیہ کاش میرا نام امال مجھے نہ دیا جاتا ولم ادرما حسابیا کاش میں اپنے حساب کتاب کو نہ جانتا یا لئیتا نتل کاش موت ہی مجھے مار دیتی میدان قیامت میں اب مجھے موت ہی دوبارہ آ جائے لیکن اب دوبارہ موت نہ آئے گی جس مال کے لیے جس مال کی محبت اور حوث میں میں نے گناہ کیے ماں اگنا انی مالیا میرا مال مجھے کچھ کام نہ آیا خلق ان سلطانیہ جس طاقت پر مجھے غرور تھا میری شہرت میری عزت میرے دوست میری سورس میری طاقت میری جوانی میری باڈی ساری طاقتیں میری برباد ہو گئی ہلاکانی سلطانیہ ہائے میری سارا میری ساری طاقتیں برباد ہو گئیں میرا سارا زور جاتا رہا چیخ رہا ہوگا چلا رہا ہوگا فرشتوں کو حکم ہوگا اسے پکڑو یہ بھاگے گا لیکن اب بھاگ نہ سکے گا لوگوں میں چھپنا چاہے گا لیکن چھپ نہ سکے گا کیا وہ منظر ہوگا کہ جب لوگوں کے درمیان سے فرشتے اس کے پشانی کے بال پکڑیں گے اور اس کے پاؤں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے اللہ فرمائے گا خرو ہو اس مجرم کو پکڑو فغلو ہو پھر اس کے گلے میں جہنم کی آگ کا توک ڈالو سمل جہی مسلو پھر اسے جہنم میں پھینک دو سم سلسلان پھر اس زنجیر میں اسے پھرو دو کہ جس کا ناپ ستر ہاتھ ہے تو زنجیر آگ کی اس کے جسم کے درمیان سے نکالی جائے گی اللہ طرح سوچیں کسی زندہ اگر مرغی کو یا کسی زندہ جانور کو گرم گرم سلاخ اس کے اندر ڈال دی جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا کی آگ کی کیا حیثیت ہے وہ جہنم کی آگ جو ستر گنا سے زائد گرم ہے اے اللہ تو ہمیں اس برے وقت سے محفوظ فرما قیامت کی رسوائی سے بچا فلئی سلح الما ہونا حمیم <حَمِين> تو آج کے دن کوئی اس کا دوست کام نہ آئے گا کوئی دوست نہ ہوگا سارے دوست منہ پھیر لیں گے سب کو اپنی پڑی ہوگی ولا تعامن اللہ من رسلی <غِسْلِين> اور اسے کھانے کے لیے صرف جہنمیوں کا پیپ دیا جائے گا وہ اتنا گرم کھولتا ہوا جہنمیوں کا پیپ اور خون ہوگا کہ ان کے چہرے کے قریب جب لایا جائے گا تو چہرے کی کھال اور گوشت اس میں جھڑ جائے گا جب پئیں گے تو جسم ریزہ ریزہ ہوگا لا یا کل ہو اس جہنمی پیپ کو وہی پیئیں گے جو گناگار ہوں گے تو آپ دیکھیں یہ ساری نہوستوں کا جو سبب ہے وہ گنا ہے تو سب سے اہم ترین کام اس وقت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں پر آنسو بہائیں سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ کل کی فکر نہ کریں کل کی امید نہ رکھیں بلکہ آج اور ابھی توبہ کریں سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ انسان ایک کونے میں بیٹھ کر رب کے حضور خوب آنسو باہے اور عرض کرے مالک تو نے مجھے اتنی نعمتیں دی کہ تو نے مجھے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا مگر مجھے عزت بھی دی مال بھی دیا بال بچے بھی دیے اتنی نعمتیں نہیں مگر افسوس ہے مالک مجھے اپنی ذات پر افسوس ہے کہ میں تیری نافرمانی کرتا رہا گناہ کرتا رہا کیونکہ اگر ہم نے گناہوں سے سچی پکی توبہ نہ کی تو یہ گناہ دنیا میں بھی برباد کرنے والے ہیں اور آخرت میں بھی برباد کرنے والے ہیں ان گناہوں کی وجہ سے بسا اوقات مرتے وقت ایمان برباد ہو جاتا ہے تو لہذا سب سے اہم ترین کام گناہوں سے سچی پکی توبہ ہے مگر آخر غفلت کیوں ہے قرآن مجید فقان حمید سور نور آیت نمبر 31 میں اشار فرماتا ہے تو بو الا جمیان اوہل مینون لاءم اے لوگوں اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو اے مومنوں تم سب اللہ کی طرف رجوع لاؤ اور توبہ کرو تم یہ کرو گے تو اللہ تمہیں کامیابی دے گا وسط فرو اے لوگوں تم اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو سم تو بو اور اس کی طرف رجوع لاؤ ان ربی رحیم ودود۔ بے شک میرا رب مہربان اور لطف فرمانے والا ہے ومن يعمل سو ان او يظلم یہ سب سے اہم ترین کام ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں کیونکہ جب تک یہ سانس چل رہا ہے جب تک موت کے فرشتے سامنے ظاہر نہیں ہوتے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اس دروازے کے بند ہونے سے پہلے ہم جلدی توبہ کر لیں نہ جانے کب اچانک بند ہو جائے اور کب موت کے فرشتے سامنے ہو وہ نفس ہو جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے سمست پھر اللہ سے معافی مانگے یا جد دل لاہ غفور تو وہ اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا یا ایو حلین آمنو امان والوں تو بو اللہ کی طرف رجوع لاؤ تو بتن نسوحا سچی پکی توبہ کرو ایسی توبہ کرو کہ پھر گناہ کی طرف لوٹ کے نہ جاؤ آسا رب کم ائ کب فرآن انکریب تمہارا رب تمہاری خطائیں مٹا دے گا میو خلکم جناتی منتحتی حل انہار پر وہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں دباں ہیں جس نے سچی پکی توبہ کی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اے در بدر کی ٹھوکرے کھانے والے آجا رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے کیونکہ جب تو توبہ کرے گا تو دنیا بھی سنور جائے گی یہ دنیا کی پریشانیاں فکریں ٹینشن یہ اے انسان تیرے گناہوں کی نہو ہیں وہ انستگ فرو رب <رَبَّكُم> اور اے لوگوں تم اپنے رب کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرو اور اس سے معافی مانگو سم تو بو ہی اور اس کی طرف رجو لاؤ یو متیہ کم متان حسن ان اجل مسم تو وہ تمہیں تمہاری موت تک اچھی زندگی دے گا اگر تم توبہ کر لوگے گے تو جو تمہاری زندگی لکھی ہے اس زندگی میں تمہارے لیے اللہ سکون پیدا کرے گا چین پیدا کرے گا برکتیں اور رحمتیں پیدا فرمائے گا وَيُؤْتِ كُلَّذِي فضلن فضلا اور اگر نیک شخص توبہ کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات مزید بلند فرمائے گا اور اسے فضل عطا فرمائے گا وہ طلو اور اگر تم نے منہ پھیرا فعنی أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ یوم تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بڑے دن کا عذاب آ جائے گا حضرت حود علیہ السلام سے قوم کہنے لگی کہ بارشیں بند ہیں اموات ہو رہی ہیں ہمارے بچے مر رہے ہیں ایسا کیوں ہے یہ کہیں آپ کے آنے کی وجہ سے تو نہیں فرمائے لوگوں یہ تمہارے گناہوں کی ہیں نبو ستے ہیں کم <رَبَّكُم> نے فرمائے میری قوم تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو سمتو بولی پھر اس کی طرف رجوع لاؤ دیکھو تم اگر سچی پکی توبہ کرو گے تو اس کی برکتیں تمہیں کیا ملیں گی فرمائے تمہیں اس کی برکت ہی ملے گی یورسلسل علیہ مدرارا اللہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا وہ یزید کم قوت نیلا اور تمہاری طاقت کو اور مضبوط کر دے گا ولا تلو مجرمین اور مجرم بن کر نہ گھومو بلکہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی فقل اے اللہ میں نے تو اپنی قوم سے یہ کہا اس ربکم اے لوگوں تم اپنے رب سے معافی مانگو ان کان غفارا بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے یور سلسم علیکم کو مدرارا جب تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لوگے اور معافی مانگ لوگے تو اللہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش کو نازل کرے گا یعنی تمہاری پانی کی کمی دور ہو جائے گی اموالیوں اور اللہ مال اور اولاد سے تمہاری مدد فرمائے گا یعنی تمہارے اولاد کا بھی تمہیں سکھ نصیب ہوگا اور تمہارے مال میں بھی برکت ہوگی وہ جم جنات و یا جالم اور اللہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں بنائے گا یعنی تمہارے کاروبار میں وہ ہوگی برکت ہوگی تمہاری فیکٹری تمہاری دکان تمہارے آفس میں تمہارے کاروبار میں تمہارے مال میں خوب برکتیں پیدا ہوں گی مالکم لاترجون اللّہ وقارہ تمہیں کیا ہو گیا کہ عزت کے حصول کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو رب کے حضور حاضر ہو کر توبہ کر کے عزت کیوں حاصل نہیں کرتے اتنوں پیارے بھائیوں ان تمام آیتوں سے سے طور پہ معلوم ہوا کہ اگر سچی پکی توبہ کر لیں گے تو اس کی برکت سے اتنا کرم ہوگا کہ ہماری ساری پریشانیاں دور ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ قبر و آخرت کی تمام مصیبتیں ہم سے دور رہیں گی ایک مقام پر قرآن مجید فقان حمید نے اس بستی کا ذکر کیا کہ جس بستی میں امن تھا اور روزی بے حساب تھی لیکن جب اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو پھر بھوک اور خوف کا لباس ان پر مسلط ہوا ودرب اللہ مثلا قریت کانت عامنتم متم اسی طرح سورہ روم آیت نمبر فورٹی ون میں فرمایا گیا کہ جب لوگوں نے گناہ کیے تو بے برکتی عام ہو گئی ظہر الفساد فل برری البحری با کا سبق ائی اور سور طلاق آیت نمبر دو اور تین میں فرمایا کہ اگر لوگ سچی پکی توبہ کر لیں اور پرہیزگاری اختیار کریں تو کتنی برکتیں ملتی ہیں وہ میں یت اللہ یانو مخرجا سچی توبہ کرنے والے اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے کی ہر مشکل کو اللہ تعالی آسان فرما دیتا ہے وہ یر زخم منہائی صلاح صف اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اور سر فرقان آیت نمبر ستر میں ہے کہ جو توبہ کر لے اور پھر اچھے اعمال اختیار کرے فولا اکی بدل اللہ سی آتی محسنات تو اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرمایا سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دے گا صرف گناہ نہیں مٹائے گا بلکہ فرمایا گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا ان اللہ ط جو بہت توبہ کرنے والے ہیں وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں بتائیے جو اللہ کا محبوب بن جائے جو اللہ کا پیارا ہو جائے کیا اسے دنیا میں اور قبر و آخرت میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے لیکن جب لوگ غریب ہوتے ہیں بے بس ہوتے ہیں بیمار ہوتے ہیں تو اللہ کے حضور آجی کرنے والے ہوں اور جب تندرست ہو جائیں جب پریشانیاں دور ہو جائیں اور جب مال کی کثرت ہو جائے تو انسان خوشی کے موقع پر گناہ کرے تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے قرآن نے قارون کا ذکر کیا اور مفسرین نے فرمایا کہ قارون ایک غریب شخص تھا نیک صالح تھا جب تک غریب تھا لیکن جب مال آیا تو بگڑ گیا اور جب اس سے کہا گیا کہ اللہ کی حضور توبہ کر اور اس مال کے ذریعے آخرت کو حاصل کر انما علم کہنے لگا یہ مال تو میری صلاحیتوں کی وجہ سے مجھے ملا ہے یہ تو میرے علم اور میری ٹیکنیک اور میری ہوشیاری کی وجہ سے ہے تو قرآن نے فیصلہ سنا دیا تل کا دار الخر تو نہ جالوہ لا دولوڑی ولا فساد دنیا کے اندر تو غریب اور امیر کا فرق رہتا ہے اللہ نے کسی کو غریب بنایا کسی کو امیر بنایا لیکن سن لو آخرت کی جو بہاریں ہیں وہ صرف اور صرف کن کے لیے ہیں فرمایا ہم نے آخرت کی نعمتیں صرف ان لوگوں کے لیے بنائی ہیں جو زمین میں غرور نہیں کرتے اور فساد نہیں کرتے ولاقی للمتقین اور اچھا انجام صرف پرہیزگاروں کے لیے سور توبہ آیت نمبر سیونٹی فائیو میں ان لوگوں کا رد کیا گیا کہ جو کہتے ہیں کہ اگر مجھے مال مل جائے تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا جو کہتے ہیں کہ یہ ہماری پریشانی دور ہو جائے تو ہم گناہ نہیں کریں گے جو کہتے ہیں کہ ہماری بچی کے لیے دعا کریں گا اچھا رشتہ آ جائے ہمارے بیٹی کی شادی ہو جائے اور جب شادی کا موقع آتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں بھول جاتے ہیں جس رب سے دعائیں کی ہیں اور جس رب نے کرم کیا ہے تو پھر جب شادی کا موقع آتا ہے خوشی کا موقع آتا ہے تو اسی رب کی نافرمانیاں کی جاتی ہیں تو قرآن ایس لوگوں کا رد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ أَعْهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَسْصَدَّقَنَّا وَلَنَكُونَنَّ من الصَّالِحِينَ بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے مال دیا تو ضرور ب ضرور ہم خوب صدقہ کریں گے اور ضرور ب ضرور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے فلم آتا ہمن فضلی ہی پھر جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال دیا تو انہوں نے کنجوسی کی اور مال کے حقوق ادا نہ کیے و وَهُمْ و <مُعرِدون> اور وہ منہ پھیر کر پھر گئے سوریہ قلم آیت نمبر سترہ میں ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ اپنے والد کے نقش قدم سے ہٹ گئے وہ تین بھائی تھے کہ جن کے والد بڑے نیک و صالح تھے وہ جب اپنے باغ کم تو توڑتے تو غریبوں کو حق دیتے لیکن ان لوگوں نے کنجوسی کی اور ظلم کیا اور کہا کہ ہم کسی غریب کو کچھ نہ دیں گے انا بلو ہوں کما بلونا نہ آسا <الْجَنَّة> یہاں سے یہ واقعہ شروع کیا گیا اور پھر فرمایا گیا کہ ان کا باغ جل گیا جب وہ چپ کے کے باغ پہنچے کہ کسی فقیر کو کچھ نہ دیں گے تو باغ میں کچھ بھی نہ تھا یہ ان کے گناہوں کی وجہ سے یہ نفست آئی اور پھر یہاں پر قرآن نے ایک اصول بیان کیا کزا علی العذاب اسی طرح اللہ کا عذاب ہے ولا آزاب الآخرتی اکبر یہ تو دنیا کا عذاب ہے اور ضرور آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے لو کانو یا یعلمون اگر وہ جانتے تو ضرور توبہ کر لیتے متروں پیارے بھائیوں سب سے اہم ترین کام جو اس وقت ہماری ساری فکروں سے بڑھ کر یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ میں کس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کروں اور میری توبہ کب صحیح ہوگی اور میں کس طرح صحیح توبہ کرنے میں کامیاب ہوں گا حضرت امام غزالی علیہ رحمان کی سعادت میں آپ ایک سوال اٹھاتے ہیں آپ فرماتے ہیں کیا وجہ ہے لوگ توبہ کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ آخرت پر ان لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہوتا یا پھر آخرت کے بارے میں ایمان تو ہوتا ہے لیکن شک اور شبہ ہوتا ہے ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے لیکن مومن تو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے بارے میں اور جہنم کے بارے میں اسے تو کوئی شک و شبہ نہیں تو آپ فرماتے ہیں پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ شہوت نے لذتوں نے خواہشات نے اسے اپنا غلام بنا دیا ہے وہ خواہشات لذتوں اور شہوتوں کے ہاتھوں قید ہو چکا ہے مجبور ہو چکا ہے اور خواہشوں نے لذتوں نے اور شہوتوں نے اسے ایسا جکڑ دیا ہے کہ وہ ان کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اب حضرت امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو اسے چاہیے کہ وہ یہ غور کرے کہ جب تھوڑی سی لذت دنیا میں چھوڑنا میرے لیے مشکل ہے اور تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنا مشکل ہے تو اگر میں نے توبہ نہ کی تو میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا ہیں وہ انسان غور کرے کہ جس سے گرمی میں روزہ نہیں رکھا جاتا تو وہ جہنم کی گرمی کیسے برداشت کرے گا فرماتے ہیں آج رمضان کا روزہ رکھ لے تھوڑی تکلیف برداشت کر لے کل جہنم کی گرمی سے بچ جائے گا آپ فرماتے ہیں اے انسان تو سوچ کہ دنیا کی معمولی حقیر اور گھٹیا لذت تو چھوڑ نہیں سکتا لیکن اگر تو گناہ کرتا رہا تو یہ تو بتا کہ تجھے جنت سے جب معرومی ہوگی اور جنت کی لذتوں سے جب تو معروم ہوگا تو اس وقت تجھے کتنا افسوس ہوگا تو ہے انسان اللہ کی رضا کے لیے دنیا کی حقیر لذت کو چھوڑ دے تجھے جنت کی دائمی لذتیں مل جائیں گے پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک آدمی بیمار ہوتا ہے اور یہ ایک بیماری کا مسئلہ ہے کہ جس بیماری میں جو چیز نقصان دیتی ہے بیمار کو وہی چیز اچھی لگتی ہے جیسے مجھے بعض شوگر کے مریضوں نے کہا کہ جب تک شوگر کا مرض نہیں تھا تو ہمیں مٹھائی کھانے کا دل نہیں ہوتا تھا لیکن جب سے یہ مرض ہوا ہمیں مٹھائی اور میٹھا کھانے کا بہت دل چاہتا ہے اسی طرح جس کو بلڈ پریشر کا مرض ہے یا ہارٹ کا مرض ہے تو وہ سادہ غذا پہلے کھا لیتا تھا لیکن جب سے یہ مرض ہوا تو اب مرغن غذا سے روکا گیا تو زیادہ کھانے کا دل ہوتا ہے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ انسان تو بھی کیسا عجیب ہے کہ تجھے کوئی بیماری ہو جائے اور کوئی کافر ڈاکٹر بھی کہہ دے کہ یہ چیز تجھے بڑی اچھی لگتی ہے لیکن اس بیماری میں تیرے لیے نقصان دے تو تو اس امید پر کہ مجھے شفا مل جائے اس کے لیے تو اپنی لذت بھری چیز کو چھوڑ دیتا ہے صرف یہ امید ہوتی ہے کہ چھوڑ دوں گا تو مجھے شفا مل جائے گی تو فرماتے ہیں کہ تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ اگر تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرے گا تو تجھے دائمی بادشاہت مل جائے گی دنیا بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی اور آخرت بھی تیرے ہاتھ میں ہوگی تو تو اتنی بڑی کامیابی کو پانے کے لیے کچھ لذتیں کیوں نہیں چھوڑتا اب نے فرمایا کہ ایک تیسری وجہ ہے گناہ سے توبہ نہ کرنے کی وہ یہ کہ شیطان انسان پر یہ حملہ کرتا ہے کہ نقد کی اہمیت ہوتی ہے اور ادھار کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں کم ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی یہ نقد ہے اور آخرت ادھار ہے لہذا ابھی نقد کی فکر کرو ادھار دیکھی جائے گی حضرت امام غزالی علیہ رحمٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو ادھار اور نقد کی باتیں کرتا ہے ہو سکتا ہے جسے تو ادھار سمجھ رہا ہے وہ آج ہی نقد ہو جائے چونکہ آنکھ بند ہوتے دیر نہیں لگتی اور ملک الموت اچانک سے تیرے سامنے آ جائیں تو جسے تو ادھار سمجھ رہا ہے وہ تیرے سامنے ہوگا لہذا اس ادھار کو ادھار نہ سمجھ بلکہ نقد سمجھ یاد رکھ حقیقی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اب فرماتے ہیں چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مومن یہ سوچتا ہے کہ ہاں مجھے گناہوں سے توبہ کرنی ہے انشاءاللہ میں نیک بن جاؤں گا بس ابھی آج کا دن گزر جائے کل توبہ کر لوں گا ذرا یہ کام ہو جائے پھر توبہ کر لوں گا ذرا ایک عمرے کی سعادت مل جائے پھر توبہ کر لوں گا بس اس سال آپ دعا کریں حج پہ چلا جاؤں حج سے واپس آ کر پھر گناہ نہیں کروں گا بس رمضان المبارک جیسے ہی شروع ہوگا میں توبہ کر لوں گا یا رجب شروع ہوگا تو رجب سے مجھے روزے رکھنے میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا تو آپ فرماتے ہیں کہ مومن گنا سے توبہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے لیکن وہ سستی کرتا ہے اور آج کا کام وہ کل پہ ڈالتا ہے یہاں تک کہ وہ یہ کہتا ہے کہ بس یہ ایک کام ہو جائے پھر اس گنا کا میں نام بھی نہیں لوں گا تو آپ فرماتے ہیں اے انسان تو توبہ میں تاخیر کیوں کرتا ہے کیا عجب تجھے رمضان دیکھنا ہی نصیب نہ ہو حج پر جانا ہی نصیب نہ ہو رجب کے دن دیکھنا ہی نصیب نہ ہو, ہو سکتا ہے کل تو قبر کے اندر ہو اس لیے کل نہیں آج اور ابھی توبہ کر عقد جہاں صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کہ احدیث طیبہ میں اور صحابۂ کرام کے اقوال میں ہمیں کیا درس دیا گیا فرمایا جہنم میں اکثر لوگ وہ ہوں گے کہ جنہوں نے جنہوں نے توبہ میں تاخیر کی ہوگی کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جہنم میں افسوس کریں گے اور سوچتے ہوں گے کہ اب ہم توبہ کر لیں گے لیکن پھر موقع نہیں ملا ہوگا اور پھر یہ سوچ کہ آج گناہ کر لیتا ہوں پھر دو چار مہینوں کے بعد پھر توبہ کر لوں گا تو فرماتے ہیں جب آج گناہ سے توبہ کرنا تجھے مشکل لگتا ہے تو دو چار مہینوں کے بعد تو اور مشکل ہو جائے گا جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جھاڑی میرے گھر کے آگے ہوگی ہے آج نہیں کاٹتا ایک دو مہینے کے بعد کاٹ لوں گا پھر ایک دو مہینے کے بعد کہے کہ ایک سال کے بعد کاٹ لوں گا تو آپ فرماتے ہیں کہ جو آج کاٹنے میں سستی کرتا ہے اور آج اسے مشکل لگتا ہے تو ایک سال کے بعد تو تناور درخت ہوگا وہ اسے کاٹنا اور مشکل ہوگا تو لہذا جتنے دن گناہوں میں گزرتے جائیں گے گناہوں کی عادت اور پختہ ہو جائے گی لہٰذا ابھی توبہ کر لے ایک جو خطرناک وار ہے حضرت امام غزالی فرماتے ہیں یہ وہ وار ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ توبہ نہیں کرتے وہ یہ خیال ہوتا ہے کہ کیا یہ ضروری ہے کہ گناہ کی وجہ سے میں لازمی طور پر جہنم میں جاؤں گا کیونکہ اللہ تعالی چاہے گا تو گناہ معاف کر دے گا اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو ہوں گے گناگار لیکن اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے تو شاید میں بھی اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جاؤں لہذا یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ گناہوں کی وجہ سے مجھے جہنم ہی ملے ہاں جہنم ملنے کا امکان ضرور ہے لیکن ہو سکتا ہے جہاں ہزاروں لوگ گناہ اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں جائیں گے تو شاید میں بھی چلا جاؤں تو آپ فرماتے ہیں کہ ذرا یہ بھی تو سوچ کہ جب تو نے خود کہا کہ میرا ضروری نہیں کہ میں جنت میں جاؤں شاید اللہ کی رحمت سے جنت میں چلا جاؤں تو آپ فرماتے ہیں تو سوچ کہ شاید نہ جاؤں پھر کیا ہوگا تو اگر مجھے اللہ کی رحمت نہ ملی اور گناہوں کی وجہ سے اللہ نے گرفت کر لی تو پھر میرا کیا ہوگا آپ نے فرمایا یہ بات سوچ اور پھر یہ بھی سوچ کہ اگر گناہوں کی وجہ سے میرا ایمان کمزور ہو کر برباد ہو گیا پھر تو میں ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہوں گا لہذا دونوں صورتوں میں مجھے گناہوں سے فوراً توبہ کرنی چاہیے آپ فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو گھر سے باہر کمانے نہ گئے گھر بیٹھے اللہ نے انہیں روزی دے دی تو کبھی تو نے یہ سوچا کہ ان کو روزی گھر بیٹھے مل گئی تو شاید مجھے بھی مل جائے لہذا میں بھی نہیں جاتا تو اس معاملے میں تو, تو کہتا یہ ہے کہ ان کو ملی شاید مجھے مل جائے پر اگر نہ ملی تو میں پورا دن کیسے گزاروں گا تو شاید کی امید پر تو گھر نہیں بیٹھتا بلکہ باہر جاتا ہے تو اسی طرح تو یہ سوچ کہ ہو سکتا ہے اگر گناہوں کی وجہ سے میرا ایمان برباد ہو گیا گناہوں کی وجہ سے میرا رب ناراض ہوا اور میں جہنم میں چلا گیا تو پھر میرا کیا ہوگا الحمدللہ ہم نے یہ سماعت کیا کہ سب سے اہم ترین کام جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں پھر ہم نے یہ سماعت کیا کہ پانچ وہ رکاوٹیں کون سی ہیں جس کی وجہ سے انسان توبہ نہ نہیں کرتا اب آئیے یہ سماعت کریں کہ توبہ جب کریں تو اس کی شرائط کیا ہیں توبہ کس طرح کرنی چاہیے ہم جیسے بڑی تیزی کے ساتھ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہفر اللہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک بدو بیٹھا ہوا تھا بدو یعنی دیہاتی اور وہ جلدی جلدی پڑھ رہا تھا اسطف اللہ اسطف اللہ اسطفر اللہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ جھوٹی توبہ ہے کہ جب تو استغفر اللہ پڑھ تو دل سے پڑھ اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کر تو اس نے کہا حضرت بتائیے اگر یہ بات ہے تو سچی توبہ کیسے کروں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچی توبہ کے لیے چھ چیزیں ضروری ہیں نمبر ایک جو کچھ گناہ ہو چکے اس پر شرمندہ ہو جو کچھ گناہ ہو چکے اس پر شرمندہ ہو گناہوں پر شرمندہ انسان اس وقت ہوگا جب وہ گناہ کو گناہ مانے گا جب گناہ کو انسان گناہی تصور نہ کرے تو پھر شرمندہ کیسے ہوگا تو لہذا سب سے پہلے گناہوں کو گناہ تصور کرے اور پھر اس پر شرمندہ ہو اپنے جن فرائض سے غفلت بڑھتی ہو ان کو ادا کرو پھر آپ فرماتے ہیں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو فرائض تم سے رہ گئے اسے ادا کرو جس کا حق مارا ہو اس کو ادا کرو جس کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگو اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرو اور اس کے بعد جو اس میں چھٹی شرط ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں گم کر دو یعنی توبہ کی آخری شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد اب اپنے نفس کو عبادت کی لذتیں دو یعنی پہلے تم نے گناہوں کی لذتیں دی اب گناہ چھوڑ دو اب عبادت کی لذتیں اسے دو اور ان لذتوں کا انہیں عادی بنا لو تو فرماتے ہیں یہ ہے توبہ جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ ہے جب کوئی شخص سچی پکی توبہ کر لے گا تو کتنا کرم ہوگا کہ اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے گنا نیکیوں سے بدل دیے جائیں گے اس کی بلائیں آفتیں مصیبتیں ساری دور ہوں گی سکون چین اطمینان ہوگا قبر و آخرت میں کامیابی ہوگی اور قبر و آخرت میں کامیابی تو بعد میں اسے معلوم ہوگی لیکن موت کے وقت ہی فرشتے اس کی روح اس انداز سے نکالیں گے کہ اسے اندازہ ہو جائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا کہ جس نے سچی پکی توبہ کی فرشتے جب اس کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے تو اس سے کہیں گے یا ائت نفس المطمنا اے مطمئن روح ارجعی الا ربی کی را دیا تو اپنے رب کی طرف لوٹ جا اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی فد و خلی فی عبادی اللہ فرمائے گا اے پاکیزہ روح میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا ود و اور میری جنت میں داخل ہو جا اتروں پیارے بھائیوں جب ہم نے یہ سن لیا تو جب ہم اب یہاں سے اٹھیں تو اپنے سینے کو نور قرآن سے منور کر کے اٹھیں اگر ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے ہم نکال دیں اور ہماری زندگی میں انقلاب نہ آئے تو پھر افسوس ہے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اس گندی دنیا میں رہتے ہوئے گندگی سے بچیں کیسے تو اس کا آسان جواب بزرگان نے دین نے یہ دیا کہ جب تجھے اپنی آخرت کی فکر ہوگی اور جب تیری نظر یہ ہوگی کہ میرا رب راضی ہو جائے تو پھر تجھے پرواہ نہ ہوگی کہ دائیں طرف کیا ہے بائیں طرف کیا ہے اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے کہ دنیا کے اندر جب ہم پر کوئی فکر سوار ہوتی ہے تو پھر ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے کوئی گالی دے دے تب بھی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں اپنی منزل تک پہنچنا ہوتا ہے ہمیں پھر کسی اور طرف توجہ جو ہے اس صورت میں ہوتی نہیں ہے جس کی مثال ہم اکثر یہ دے سکتے ہیں کہ جب ایک شخص ایئرپورٹ پہنچتا ہے اور وہ لیٹ ہو چکا ہے اب وہ دیکھتا ہے گھڑی کہ بورڈنگ پاس ملنے کا ٹائم ختم ہونے والا ہے اور چند منٹ باقی ہیں تو آپ دیکھیں اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ وہ سامان نکال رہا ہوتا ہے ٹرالی میں ڈال کر بھاگ رہا ہوتا ہے نہیں پتا ہوتا کہ ایئر پر کیا بے حیائی ہے کون کس لباس میں ہے کون کس طرح بیٹھا ہے کون کیا کہہ رہا ہے اس میں کوئی آ کر اگر اسے مثال کے طور پر گالی بھی دی جائے تو شاید وہ اس کا چہرہ بھی نہ دے کے کون تھا کیونکہ اس کا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں وقت کے اندر اس کاؤنٹر پہ پہنچنے میں اور جب وہ کاؤنٹر پہ پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابھی دو منٹ باقی ہیں اور مجھے بورڈنگ پاس مل گیا تو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ راستے میں اگر کسی نے گالی دی ہوتی ہے تو اس کی طرف بھی اس کی توجہ نہیں ہوتی جس طرح ایک بزرگ جا رہے تھے اور کسی نے گالی دی تو آپ نفرنا بھی تو میں بہت ٹینشن میں ہوں بہت فکر میں ہوں مجھے فکر لگی ہے کہ موت بالکل قریب ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ میں نے موت کی تیاری کی ہے کہ نہیں بس مجھے فکر ہے کہ میں جنتی ہوں گا کہ جہنمی اگر میں جنتی ہو گیا تیری گالی کی مجھے کوئی پرواہ نہیں اور اگر میں جہنمی ہوا تو ایک گالی سے کیا ہوتا ہے میں ہزاروں گالیوں کا مستحق ہوں یہ کہا اور آپ نے کہا میرے پاس تیری گالی کا جواب دینے کا وقت نہیں اور آپ چل پڑے یہ ہے بزرگان دین کی سوچ پر آج ہمارا کیا حال ہے اس کی غیبت اس کی باتیں اس کی فکریں اس کے عیب تلاش کرنا اور اپنی آخرت سے غفلت تو آئیے ہم سچی پکی پک توبہ کریں اور یہ نشست ہمارے لیے انقلابی نشست ہو کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو ہمارا سینہ روشن اور منور ہو اور ایسی سچی پکی پک توبہ کر کے اٹھیں کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور نیکیوں سے بدل دیے جائیں جب سچی پکی توبہ کرنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ نور قرآن سے ہم انشاءاللہ وابستہ رہیں گے قرآن کے نور سے اپنے قلوب کو روشن کرتے رہیں گے تو پھر آئندہ ہم گناہوں کی طرف نہ جائیں گے الحمدللہ ہر جمعے کو رات پونے دس بجے سے لے کر سوا گیارہ بجے تک باہر شریعت مسجد میں نور قرآن نشست ہوتی ہے تو آپ سے گزارش ہے اس کی پابندی کریں ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں مالک ہم گندے ہیں نکمے ہیں کمینے ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں لیکن تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا واسطہ پیش کرتے ہیں ان کا صدہ پیش کرتے ہیں اے اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں لیکن مالک تو کریم ہے ہم گناہوں پہ شرمندہ ہیں ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ اب ہم کبھی گناہ نہیں کریں گے اے اللہ تو ہمیں نفس و شیطان کے وار سے بچا ہمیں گناہوں سے شدید نفرت اور گن عطا فرما نیکیوں میں لذتیں عطا فرما اب ہمیں ایک نئی اور پاکیزہ زندگی عطا فرما اور جو گزشتہ زندگی میں ہم نے اپنا نقصان کیا اے اللہ اس نقصان کو نفے سے بدل دے اور اب ہمیں نفس و شیطان کے وار سے بچا رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری یہ عرض قبول منظور فرمائے اور ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه الله ربي من كل ذنب واتوب اليه